السلام علیکم ساتھیوں آج کا لیکچر بھی بیٹ رپورٹنگ سے متعلق ہے اور ہم نے مختصر طور پر بہت سی بیٹس کے حوالے سے بات کی ہے تو آج ہم جو بیٹ پڑھ رہے ہیں وہ ہے فائنینشیل اور بزنس رپورٹنگ فائنینشیل اور بزنس رپورٹنگ کے حوالے سے آپ کو آج میں کوشش کروں گا کہ وہ تفصیلات بتاؤں یا وہ پہلو بتاؤں کہ اگر آپ مستقبل قریب میں اس شعبے میں رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں کن صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے اور آپ کس طرح سے اس بیٹ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو بزنس رپورٹنگ کے حوالے سے ایک چیز آپ نوٹ کر لیجئے اے بزنس رپورٹر شوڈ بی اویئر آف کرنٹ اکنامک کلائمیٹ دی اگر آپ بزنس رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس معاشرت یا اس ملک یا اس ریاست کی بزنس انوائرمنٹ کا پوری طرح پتا ہو آپ کو پتا ہو کہ اس ملک میں سرمایہ کاری انڈیجنس ہے یا باہر کے ممالک سے آتی ہے یہ ملک ایگریکلچر انپوٹس کہاں سے لیتا ہے زراعت سے کتنی انکم حاصل ہوتی ہے تجارت سے کتنی انکم حاصل ہوتی ہے ایکسپورٹ امپورٹ سے کتنی انکم حاصل ہوتی ہے لوکل انڈسٹری کیا چیزیں پروڈیوس کر رہی ہے اور کن چیزوں کی کھپت باہر ہے ایکسپورٹ امپورٹ کے جو مسائل ہیں ان سے وہ شناسا ہو تبھی وہ اچھی بزنس رپورٹ کر سکے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی علم ہو کہ اس ملک میں بزنس کو پرموٹ کرنے کے کون کون سے ادارے ہیں کون سے ادارے چھوٹے بزنس مینوں کو قرضے دیتے ہیں گھریلو سلنتیں بنانے کے لیے کون سے ادارے بڑے بزنس مینو کو لک آفٹر کرتے ہیں فارن ایکسچینج کے ریزروس کیا ہیں اس ملک کے اور غیر ملکی انویسٹمنٹ کتنی ہے سٹاک ایکسچینج میں کیا کاروبار ہو رہا ہے یہاں کے بزنس مین کتنے پڑھے لکھے ہیں تھوک مارکیٹ کے کاروبار کی نوعیت کیا ہے اور پرچون کی مارکیٹ کی کاروبار کی نوعیت کیا ہے غرضے کے بزنس سے متعلق جو بھی امور ہیں ان پر اس کا حاوی ہونا ضروری ہے اور ان کھلاڑیوں اور ان ریگولیٹرس کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو اس ملک کی بزنس اینوائرمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اس ملک کی کرنسی کی کیا ویلو ہے بینکنگ سسٹم کیا ہے دیر آر نمبر آف تھنگس وچ کمس انڈر دا بزنس بزنس سوئی بنانے سے لے کر ہائی جہاز بنانے تک کے عمل کو بزنس میں شامل کیا جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ رزق کھلا اور کشادہ رزق بزنس میں رکھا ہے ایک بزنس آپ شروع کرتے ہیں پان کی دکان کھولتے ہیں اور کچھ عرصے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس نے تو ایک ہزار روپے سے یہ کاروبار شروع کیا اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ لاکھوں کا کاروبار کر رہا ہے ایک آدمی ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور کھولتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ وہ ملٹی اسٹور کا مالک بن گیا ایک آدمی سلائی مشین بنانا شروع کرتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ تو بڑی ہیوی انڈسٹری کا مالک بن گیا ایک آدمی ایک کمیز یا گارمنٹ کا کوئی کاروبار شروع کرتا ہے چند مشینوں سے پھر پتا چلتا ہے کہ اس کی تو بڑی بڑی گارمنٹ فیکٹریاں بن گئی اس کے تو برانڈ نیم شروع ہو گئے اسی طرح فوڈ کے شعبے میں جب آپ کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ ایک ریڈی لگاتے ہیں اور اس ریڈی پر چند پھل رکھتے ہیں اور اگر آپ اپنی انوائرمنٹ میں قرب و جوار میں دیکھیں تو آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے گلی محلے میں شہر میں صوبے میں ملک میں جب ان سے پوچھیں کہ آپ نے کاروبار کیسے شروع کیا تو کوئی کہے گا میں تو اپنے کندھے پر کپڑا رکھ کر بیچتا تھا آج اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میں ایک دکان کا مالک ہوں تو کاروبار کی اتنی قسمیں ہیں جتنے دنیا میں انسان کے ذہن ہیں جو ذہن جس نوعیت کی چیز سوچتا ہے وہ کاروبار شروع ہو جاتا ہے اب تو ایک چیز پروڈیوس ہوتی ہے اس کی پیکنگ اگر آپ مارکیٹ سے ملک خریدنے جائیں یا دہی خریدنے جائیں تو آپ کو دودھ اور دہی کے حصول میں پرانے زمانے میں آپ کو کھلے برتنوں میں وہ چیزیں ملتی تھی اب پیکٹس اس کے ملتے ہیں اور ایسے پیکٹس ملتے ہیں جن پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے پہلے آپ کنونشنل طریقے سے پھلوں کا جوس نکالتے تھے گھروں میں مشین رکھتے تھے ہاتھ سے نچوڑتے تھے اب اتنی بڑی بڑی مشینیں آ گئی ہیں کہ آپ کو جوس پیک ملتا ہے اور کئی کئی مہینے اور سال وہ خراب نہیں ہوتا پریزرویٹری کا بزنس الگ شروع ہو گیا پیکنگ کا بزنس الگ شروع ہو گیا ہے اسی طرح آپ ٹیکنالوجی کی طرف چلے جائیں تو جن ممالک نے بزنس کو انٹیگریٹ کیا ریسرچ کی ہیومن ریسورس کی فیکلٹیز کو ان کی صلاحیتوں کو پراپرلی استعمال کیا انہوں نے بزنس پھیلائے اور دنیا بھر کو ایک مارکیٹ بنا دیا آج کے دور میں پوری دنیا ایک مارکیٹ ہے آپ ایک چیز دنیا کے کسی خطے میں پیدا ہوتی ہے تو دنیا کے دوسرے خطے میں ہوائی جہاز کے ذریعے چند گھنٹوں میں پہنچ جاتی ہے اور ٹیلی ویژن ریڈیو اور اخبارات پر اشتہارات کے ذریعے اس بزنس کی ترغیب دلائی جاتی ہے ٹوتھ پیسٹ سے لے کر سوٹنگ تک کے برانڈ نیم آپ کو موجود ہیں رسٹ واچ ہاتھ کی گھڑی سے لے کر بڑے بڑے گھڑیال تک کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے شوز کی قسمیں آپ دیکھ لیں جوتے کی صنعت نے کتنی ترقی کی گارمنٹس کی صنعت نے کتنی ترقی کی آخر یہ ترقی کیسے ہوئی اس سب کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں بزنس کی ترقی سے تو جو شخص صحافت میں داخل ہونے کے بعد بزنس رپورٹنگ کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ملک کی بزنس انوائرمنٹ اور بزنس ہسٹری سے شناسا ہو اسی طرح ایک بزنس رپورٹر کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے ہی شوڈ بی اویر آف دی بینکنگ سسٹم آف یعنی اس کو پتا ہو کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک کا بینکنگ کا نظام کیسے چلتا ہے بینکوں کو کنٹرول کون کرتا ہے اسٹیٹ بینک کی پالیسی کیا ہے بزنس کے بارے میں اور جو دوسرے بینک ہیں پرائیویٹ اور سرکاری بینک وہ کس نوعیت کے قرضے دیتے ہیں اور وہ کس طرح سے فسکل پالیسی کو مانیٹر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سچویشن آف دا ولڈ اکانومی یعنی اس کو پتا ہو کہ دنیا بھر کی اقتصادی صورت حال اور مالیاتی امور کس نوعیت کے ہیں کن ملکوں کے پاس اس وقت سب سے زیادہ فارن ایکسچینج کے ذخائر ہیں اور کن ملکوں کے پاس بڑی مارکیٹیں ہیں اور کون سے ممالک کس نوعیت کی پیداوار کر رہے ہیں جو دوسرے ملکوں کے لیے مارکیٹ کا سبب بن سکتے ہیں ان سب چیزوں کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو سٹڈی کرنا ضروری ہے تبھی آپ ایک اچھے بزنس رپورٹر بن سکیں گے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے دیٹ از رول آف دا ورلڈ بینک اینڈ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا کام ہے کہ وہ مختلف ترقیاتی منصوبے جو بین الاقوامی اہمیت کے حامل ہوں اس کے لیے قرضے بھی دیتا ہے لونز دیتا ہے اور پروجیکٹس میں سرمایہ بھی لگاتا ہے تاکہ ان ممالک میں بھی ڈیولپمنٹ ہو سوشل اپلفٹ ہو اور ان سے جو منافع کمایا جائے اس کے حصے کا بھی شریک کار ہوتا ہے اور ولڈ بینک سے کسی ملک کو قرضہ اسی صورت میں ملتا ہے جب وہ ملک اس کو اپروچ کرے اور اس ولڈ بینک کو چلانے کے لیے بھی اقوام متحدہ کی جانب سے ایک فریم ورک دیا گیا ہے اور اس فریم ورک پر اثر انداز اگرچہ دنیا کے بڑے طاقتور ممالک ڈسیزن میکنگ پروسیس میں ہوتے ہیں دس از اے نیچرل پروسیس کیونکہ مائٹ از رائٹ کا کانسپٹ دنیا میں ہر جگہ عملن چلتا ہے تو جن ملکوں نے اس ورلڈ بینک میں زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے بورڈ آف گورنرس کے ممبر ہوتے ہیں ورلڈ بینک کے چیئرمین اور ریگولیٹری اتارٹیز میں بیٹھے ہوتے ہیں ڈیسیژن میکنگ پروسیس پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں تو بڑی طاقتیں ورلڈ بینک سے جب چھوٹے ملکوں کو قرضے دلا رہی ہوتی ہیں یا پروجیکٹس میں سرمایہ لگا رہی ہوتی ہیں تو ان کا انفلوئنس اس میں موجود ہوتا ہے تو یہ ہر ملک کا اپنا حق ہے سوچ ہے اس کی حکمت عملی ہے کہ وہ ورلڈ بینک سے کس نوعیت کے قرضے لیتا ہے کن شرائط پر لیتا ہے کیا وہ شرائط اس کو قبول ہیں اسی طرح آئی ایم ایف انٹر نیشنل مانیٹری فنڈ یہ بھی دنیا بھر کے مالیاتی نظام پر گہری نظر رکھتا ہے اس میں دنیا کے ممتاز ماہرین اس آئی ایم ایف کے کنٹرول کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بھی دنیا بھر کے ان ممالک کو جو مالیاتی بحران کا شکار ہونے والے ہوتے ہیں ہو رہے ہوتے ہیں یا وہ اپنی ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے کچھ سرمایہ لینا چاہتے ہیں قرض لینا چاہتے ہیں تو آئی ایم ایف اپنے کچھ اسٹینڈنگ شرائط ہیں ان کو دینے کے بعد ان کو قرضے دیتا ہے پاکستان نے بھی آئی ایم ایف سے قرضے لیے ہیں اور ان کی شرائط پر جب عمل کیا جاتا ہے تو عوامی سوچ اور رائے کا ایک حلقہ اس کو اچھا سمجھتا ہے تو دوسرا حلقہ اس کو برا سمجھتا ہے لیکن جب آپ کسی مالیاتی بحران سے نکلنا چاہتے ہیں تو یا آپ کو اپنے ریسورسز پیدا کرنے ہوتے ہیں یا کچھ کٹوتیاں لگانی پڑتی ہیں اگر پھر بھی آپ کے بجٹ کا ڈیفسٹ پورا نہ ہو رہا ہو آپ کے ترقیاتی منصوبے پورے نہ ہوں آپ کے سیکیورٹی تھریٹس ہوں آپ کے ڈیفنس کی ضروریات ہوں آپ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو کنونس کرنا پڑتا ہے اور اگر وہ کنونس ہو جائیں اور آپ ان کی شرائط مانگیں تو وہ آپ کو قسطوں میں بھی یا لم سم ایک اماؤنٹ دے دیتے ہیں اور پھر وہ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ کیا وہ پیسہ اسی کام کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو ان سب عوامل عناصر اور محرکات کا علم ایک بزنس رپورٹر کو ہونا چاہیے ورنہ وہ بزنس کی بیٹ میں انٹرنیشنل لیول پر نمایاں نام حاصل نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ بزنس رپورٹنگ کرنے والے صحافی کو اس ملک کی اسٹاک مارکٹ کے انڈیکیٹرس کا پتا ہونا چاہیے اور دنیا کی دوسری اسٹاک مارکیٹ میں ہونے والے اتار چڑھاؤ سے شناسائی ہونی چاہیے اسٹاک مارکیٹ کیا ہے اسٹاک مارکیٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو اس ملک کے مالیاتی قوانین اور ضابطوں کے تحت کام کرتا ہے اس میں شیئرس کا بزنس ہوتا ہے جس کو اردو میں ہم حصص کا بزنس کہتے ہیں حصص یا شیئرس کا بزنس کیا ہے یہ بزنس وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پبلک کمپنی یا کوئی ملٹی نیشنل کمپنی یا کوئی پرائیویٹ کمپنی اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہے کہ وہ ملک کے کاروبار اور مالیاتی اور اقتصادی نظام اور بزنس میں ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سٹاک ایکسچینج میں رجسٹر کراتی ہے اور اس کمپنی کا شیئر کی ایک قیمت مقرر کی جاتی ہے اس شیئر کی قیمت سو روپے بھی ہو سکتی ہے دس روپے بھی ہو سکتی ہے اور جب یہ شیئر فلوٹ کیا جاتا ہے تو جس کمپنی کی جتنی بڑی ساکھ ہوتی ہے اسی حساب سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ یہ منافع تقسیم کرے گی تو ایک شخص جو سٹاک مارکیٹ میں جا کر سو شیئر خرید لیتا ہے اگر دس روپئے کا شیئر ہے تو اس کو ہزار روپے صرف کرنے پڑتے ہیں لیکن اگر ایک کمپنی کا شیئر ایک ہزار روپے کا ہے تو اس کو سو شیئر خریدنے کے لیے لاکھوں روپئے صرف کرنے پڑتے ہیں لیکن اسی تناسب سے جب کمپنی اپنی سالانہ پروڈکشن اور مانگ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اخراجات کا تخمینہ نکالنے کے بعد جب منافع تقسیم کرتی ہے تو وہ منافع پر شیئر تقسیم کیا جاتا ہے وہ منافع ایک روپیہ فی شیئر بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہزار روپیہ فی شیئر بھی ہو سکتا ہے تو سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کرنے والے حضرات اس چیز کو بہتر طور پر جانتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں کن شیئرس کی قیمت ڈاؤن ہو رہی ہے کن کی اپ ہو رہی ہے اسی طرح دنیا بھر کی ملٹی نیشنل کمپنیاں اور کاروباری لوگ بھی دنیا بھر میں کی سٹاک مارکیٹس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ آپ پاکستان میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اپنے ڈیسک ٹاپ پر بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر آپ شیئرس خرید سکتے ہیں اپنے شیئرس فروخت کر سکتے ہیں چاہے پاکستان کے اندر ہوں یا دنیا کے دوسرے ملک میں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اسٹاک اس ایکسچینج میں رجسٹر ہوں اور رجسٹریشن کے لیے لازم ہے کہ سٹاک ایکسچینج کے جو ممبرز ہوتے ہیں آپ کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے وہاں اپنی رجسٹریشن اور اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے اور جو سٹاک مارکیٹ کے قواعد و ضوابط ہیں ان کو سمجھنا ہوتا ہے اور جب آپ وہ ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی پاسورڈ دے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر سے اپنا اکاؤنٹ کھولیں شیئر خریدیں شیئر بیچیں اور شیئر کی رقم ادا کرنے کا طریقہ کار بھی موجود ہوتا ہے ایک گارنٹیڈ منی بھی آپ رکھ سکتے ہیں کہ میں ایک کروڑ روپے تک کے شیئر خریدوں گا یہ میری گارنٹی منی موجود ہے تو ایک کروڑ کے آپ کے دو کروڑ بھی بن سکتے ہیں اور اگر نقصان ہوگا تو وہ پچاس لاکھ بھی رہ جائیں گے تو یہ نفع اور نقصان کا کاروبار جو شیئر مارکیٹ میں ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑی خبروں کا باعث بنتا ہے کمپنیوں کی ساخ حصے بنتی اور متاثر ہوتی ہے اور بعض اوقات لوگ شیئر مارکیٹ میں سٹے بازی بھی کرتے ہیں وہ بغیر سوچ سمجھ کے کچھ ایسے ایکٹ کرتے ہیں جس میں وہ راتوں رات کروڑ پتی اور لکھ پتی بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ راتوں رات اتنا اماؤنٹ لوز کرتے ہیں کہ وہ لکھ پتی سے ککھ پتی ہو جاتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں رہتا تو سٹاک مارکیٹ ایک بڑا ہی ٹرکی بزنس ہے عام آدمی جس کو اس چیز کا شعور نہ ہو اسٹاک مارکیٹ میں گین کم کرتا ہے زیادہ لوز کرتا ہے لیکن بڑے بڑے ادارے اسٹاک مارکیٹ میں جب انویسٹ کرتے ہیں تو پوری اسٹاک مارکیٹ میں ایک ایسا اتار اور چڑھاؤ آتا ہے جو حیران کن ہوتا ہے کروڑوں اور اربوں کے حساب سے وہ شیئر خریدتے اور شیئرس بیچتے ہیں کسی کمپنی کو اٹھا دیتے ہیں کسی کمپنی کو گرا دیتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے معافیا اور کلٹس کام کر رہے ہوتے ہیں تو بزنس رپورٹر ہی وہ رپورٹر ہوتا ہے جو اس تحقیق میں پڑا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے آج یہ معلوم کرنا ہے کہ آخر سٹاک مارکیٹ کے کریش ہونے کی وجہ کیا ہے یا سٹاک مارکیٹ اتنا منافع دے رہی ہے اور اتنے زیادہ شیئر خریدے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو انویسٹیگیٹیو رپورٹر اگر اس کی طے تک پہنچ جائے سٹاک مارکیٹ کی اور وہ بزنس رپورٹنگ کے فن کو جانتا ہو تو وہ خود ایک بہت بڑا بزنس مین تصور کیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں ایسے بزنس رپورٹرس ہیں جن کو سٹاک مارکیٹ کے بڑے بڑے ممبران بڑا محترم سمجھتے ہیں ان کو آپ کے مالیاتی اداروں کے سربراہان جانتے ہیں اور جب آپ ایک ٹیلی فون کال کرتے ہیں تو بڑے بڑے بینکوں کے سربراہان اپنا وقت چھوڑ کر آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں جب ایک رپورٹر کسی بینک کے پریزیڈنٹ کو ملتا ہے فائنانس منسٹر کو ملتا ہے فائنانس سیکریٹری کو ملتا ہے یا کسی بڑے بزنس کے ٹائیکون کو ملتا ہے تو وہ اگر اس کو تھوڑی سی انفارمیشن کیلکولیٹڈ دیتا ہے تو دوسری طرف سے اس کے جواب میں اس کو جو انفارمیشن ملتی ہے وہ اس کو اینالائز کرتا ہے کہ اگر وہ کسی پرس پر مبنی نہیں ہے تو اس کے لیے وہ بہت بڑی خبر بھی ہو سکتی ہے تو بزنس رپورٹر کی بہت ویلیو ہے اس کے ساتھ ساتھ بزنس رپورٹر کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بانڈس اینڈ کریڈٹ مارکیٹ ایک یا بزنس رپورٹر کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ بانڈز جو کسی بھی ملکی معیشت میں اہم رول ادا کرتے ہیں ان کا اجرا کب ہو رہا ہے کتنے عرصے کے لیے ہیں کتنے پرسنٹ منافع دیا جاتا ہے بانڈ سے آپ کے ذہن میں شاید یہ تصور آ رہا ہوگا کہ میں انامی بانڈز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یس yes! انعامی بانڈز بھی ایک قسم کے بانڈز ہیں اور بانڈز ہوتا ہے باندھنا تو بانڈ کے ذریعے پیسہ لے کر اس کو باندھ دیا جاتا ہے کہ یہ سو روپے کا بانڈ ہے یہ ہزار روپے کا بانڈ ہے اس پر کب انعامات نکلیں گے اور کس طرح نکلیں گے اور کس طرح ملیں گے تو بانڈز کی جو مارکیٹ ہے اس کا طریقہ کار ہے اس کا بھی علم ہو یہ تو وہ بانڈز ہیں جو کوئی حکومت اپنے عوام کو انعامات دینے کے لیے تقسیم کرتی ہے اور اس کے عوض پیسہ لے کر ملکی معیشت کو مضبوط کرتی ہے اور کاروبار کرتی ہے اس پیسے سے اور اس سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کے خاص تناسب سے ان بونڈس کی انامی رقم رکھ دی جاتی ہے اور جب اس کی مقررہ تاریخ پر کرا اندازی ہوتی ہے تو اخبارات کے ذریعے وہ بونڈ نمبر چھاپ دیے جاتے ہیں جس شخص کے پاس وہ بونڈ ہوتا ہے وہ بینک میں جا کر وہ بانڈ جمع کراتا ہے اور ضروری دستاویزات مکمل کرنے کے بعد اس کو اس بونڈ کی رقم سمیت جو انعام کی رقم ہے وہ مل جاتی ہے تو اس طرح سے منی سائیکل شروع ہوتا ہے اسی طرح کچھ بونڈ قومی سطح پر جاری کیے جاتے ہیں جو ملک کی معاشی حالت کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں ان کو نیشنل لیول پر بھی جاری کیا جاتا ہے اور ان بانڈس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی فلوٹ کیا جاتا ہے اور اس پر فکس منافع کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بارہ پرسینٹ دیا جائے گا پندرہ دیا جائے گا یا پچیس پرسینٹ دیا جائے گا یا پانچ پرسینٹ دیا جائے گا اور یہ بانڈ اتنے سال سے پہلے کیش نہیں ہوگا اس قسم کے بانڈ کے اجرا کرنے سے آپ کی اکانومی کو ایک سہارا ملتا ہے اور لوگ جب وہ بانڈ خریدتے ہیں جن کے پاس اضافی رقم ملک کے اندر یا باہر موجود ہوتی ہے تو وہ بانڈ خرید لیتے ہیں اور ان کی وہ رقم جو انہوں نے کسی بھی ذریعے سے کمائی ہو جب آپ بانڈ خرید لیتے ہیں تو اکثر قوانین ان کو ایک ایسا تحفظ دے دیتے ہیں کہ جس پر انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس اور اس منی کی آپ نے جہاں سے حاصل کی ہے اس کا سورس نہیں پوچھا جاتا تو انڈائریکٹلی حکومت اپنے خزانے کو مالا مال کرنے کے لیے اس قسم کی اسکیمیں گاہے گاہے جاری کرتی رہتی ہے تو یہ بانڈز کی پالیٹکس بانڈز کی مالیاتی اہمیت اور اس کے اکانومی پر اثرات اور اس کے پس منظر میں جو حکمت عملی ہوتی ہے اس سے بھی بزنس رپورٹر کو شناسہ ہونا چاہیے اسی طرح کریڈٹ مارکیٹ کا اس کو پتا ہو کہ کس نوعیت کا کریڈٹ دیا جا رہا ہے لیز دی جا رہی ہے گاڑیاں اگر لیز کی جاتی ہیں بینک کی گارنٹی سے کی جاتی ہیں تو اس کے پس منظر میں کیا فلاسفی کار فرما ہے حکومت کی اس کمپنی کی غرضے کے کریڈٹ پالیسی ہو بانڈ پالیسی ہو یہ سب پالیسیاں اور اس کی حکمت عملی سے شناسائی بزنس رپورٹر کے لیے ایک بہت بڑی خبر کا باعث بنتی ہیں اس کے علاوہ بھی بزنس رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ ہی شوڈ بی اویئر دی پولیٹیکل اینڈ سوشل فال آؤٹ آن دی اکانومی دی دنٹری بزنس رپورٹر صرف کاروبار تجارت اور پیسے کے حوالے سے یا سرمایہ کاری کے حوالے سے ہی خبریں ڈھونڈ نہیں رہا ہوتا بلکہ اس میں اتنی صلاحیت عقل اور سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کو پتا ہو ملک کی جو معاشی صورت حال ہے اس پر سیاسی عوامل کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں مثلا اگر انتخابات کا اعلان ہوتا ہے تو اس کا اثر معیشت پر کیا ہوگا اگر کوئی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اس کا معیشت پر کیا اثر ہوگا اسی طرح اگر کوئی سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت استعفہ دے دیتا ہے تو اس کا ملکی معیشت پر کیا اثر ہوگا ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو سیاسی میدان میں للکار دیتی ہے اور ہڑتال کی کال دے دیتی ہے مظاہرے کی کال دے دیتی ہے تو اس کا اثر معیشت پر کیا ہوگا کتنے دن مارکیٹ بند رہے گی کتنے ارب روپے کی ٹرانزیکشن رک جائے گی بینکوں میں ہڑتال کی وجہ سے سیاسی عوامل کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے اگر پورٹ بند ہو جاتی ہے کراچی اور گوادر کی تو کتنے جہازوں کو ساحل پہ لانا مشکل ہوگا ہاربر پہ لانا مشکل ہوگا ان سے انلوڈنگ نہیں ہو سکے گی ان جہازوں کو کتنا ڈیمریج ادا کرنا پڑے گا یا پورٹ شپنگ کارپوریشن کو کیا نقصان ہوگا پھر وہ ٹرک اور ٹریلر جو کراچی یا گوادر کی پورٹ سے مال لے کر جنہوں نے صبح روانہ ہونا ہے لیکن اگر پورٹ دو دن کے لیے کسی سیاسی ہڑتال کی وجہ سے بند ہو گئی ہے کتنے ارب روپے کا نقصان ہوگا کیونکہ وہ مال نہیں پہنچ سکے گا جن مرنیوں میں مال کی کمی ہوگی وہاں قیمتیں بڑھ جائیں گی عام آدمی کی زندگی پر اس ایک ہڑتال کی کال کا کیا اثر ہوگا شہری سہولتوں کے کیا مسائل پیدا ہوں گے ہسپتالوں تک مریضوں کو پہنچنے میں کن مشکلات کا سامنا ہوگا عام آدمی کی سواری بسیں اگر ہڑتال کر دیں رکشے ہڑتال کر دیں تو آپ کو دفتر پہنچنے میں مشکلات ہوتی ہیں ڈسیزن میکنگ پروسیس ڈیلے ہو جاتا ہے ایک فائل ایک کلرک کے آفس میں کانفیڈینشل کہ بند کروائی جاتی ہے اور اس کا افسر دفتر پہنچ جاتا ہے لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کی وجہ سے اگر وہ کلرک آفس میں نہیں پہنچ سکتا تو پھر تالا توڑنے کا مراحل ہے یا اس آدمی کو بلانے کی مشکلات ہیں اسی طرح اگر کہیں جلاؤ گہراؤ کر دیا جائے کسی علاقے کو کارڈن آف کر دیا جائے کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہو جائے تو بڑے بڑے لوگ اپنے دفاتر میں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ راستے بلاک ہو جاتے ہیں ناکوں پر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی ملک کے سیاسی نظام کے اثرات ملک کی معیشت پر پڑتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیاست اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور کوئی صحافی اس وقت تک اچھا جرنلسٹ نہیں بن سکتا جب تک وہ اس ملک کے سیاسی نظام سے آگاہی حاصل نہ کرے کیونکہ تمام خبروں کا ممبا و مرکز وہ فیصلے ہوتے ہیں جو حکومتیں کرتی ہیں اور عوام کا وہ رد عمل ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں اس سب کی ریلیشن شپ کو حکومت اور عوام کی ریلیشن شپ حکومت اور پولیٹیکل پارٹیز کی ریلیشن شپ حکومت کا دوسری حکومتوں سے تعلق یہ سب ایک سیاسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے گو اینڈ ٹیک کا نتیجہ ہوتا ہے ان سب کے اثرات ملکی معیشت پر پڑتے ہیں اور ملکی معیشت اسی وقت اسٹرانگ ہو سکتی ہے جب کسی ملک کا سیاسی نظام مستحکم ہو پیسفل ٹرانسفر آف پار ہو اگر انقلابات آئیں اقتدار پر غاصبانہ قبضہ کر لیا جائے کسی قانون قاعدے کے تحت حکومتوں کو نہ ہٹایا جائے تو کنٹینیوٹی آف پولیٹیکل پالیسیز رک جاتی ہیں اور پولیٹیکل ڈیسیئنس کی اس پالیسی کا اثر کسی ملک کی معیشت پر ہوتا ہے اور جب کسی ملک کی معیشت کرپل ہو جائے وہ اس قابل نہ رہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے تو پھر اس ملک کے عوام کی پر کیپیٹا انکم گر جاتی ہے اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے رک جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہاں مہنگائی آ جاتی ہے اور لوگوں کو ٹو make the both ends میٹ یعنی روزانہ کا گزارہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو political acts جو بھی پرفارم ہو رہے ہوں اس کا اثر ملکی معیشت پر پڑتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ ان سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اس لیے اف یو وانٹ ٹو بی اے گڈ بزنس رپورٹر اور یو آر ڈیلنگ وتھ دی اکنامک کنڈیشن آف اے کنٹری اینڈ یو مسٹ بی اس کے ساتھ ساتھ دی بزنس رپورٹر شڈ مسٹ اسٹڈی دی بزنس اگر آپ بزنس ریپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ اخبارات کا ایک صحافی کے طور پر روزانہ مطالعہ تو کرتے ہی ہیں آپ کو جن خبروں میں انٹرسٹ ہے وہ پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ بزنس رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو بزنس پیج یا تجارتی خبریں اخبار میں جس صفحے پر ہوتی ہیں جن کالموں میں ہوتی ہیں ان پر آپ بڑی کریٹیکل نظر ڈالیں پوری توجہ سے پڑھیں اس کے پس منظر کو سمجھیں اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کریں اسی طرح کچھ ویکلی میگزینز اور کچھ منتھلی میگزینز کچھ کوارٹرلی میگزینز ہوتے ہیں جو بزنس سے متعلق ہوتے ہیں وہ بزنس کی لیڈز دیتے ہیں دنیا بھر میں ہونے والے کاروباروں کی انالیس کرتے ہیں بڑے بڑے بزنس ایگزیکٹیوز ان میں اپنے آرٹیکل لکھتے ہیں اپنی سکسس سٹوریز لکھتے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں اور ان سے بہت بڑی بڑی خبریں نکلتی ہیں آپ کو زیرو پوائنٹ سے اٹھ کر اور اس ٹاپ پوائنٹ تک پہنچنے کی ان کی کہانی ان میگزینز میں مل جاتی ہے فیچر آرٹیکل ہوتے ہیں ان میں اشتہارات ہوتے ہیں آپ کو یو ویل فائنڈ مینی انگلز آف اے نیوز رپورٹنگ اف یو اسٹڈی دا بزنس پیجز آف اے نیوز پیپر اور اے بزنس میگزین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ یلو پیجز ٹیلی فون ڈائریکٹری میں بھی ہوتے ہیں اور دنیا بھر کے کئی اخبارات میں بھی ہوتے ہیں اور یلو پیج ایک یلو جرنلزم ہے یلو جرنلزم سنسنی خیزی کے لیے ہوتا ہے اسکینڈلس ہوتا ہے لیکن یلو پیجز کا جہاں ذکر آتا ہے وہ بزنس سے متعلق ہوتے ہیں اگر آپ کبھی کوئی کسی ملک کی ٹیلیفون ڈائریکٹری اٹھا کر دیکھیں تو یلو پیجز کے والیومز ملیں گے یلو پیجز میں تمام بزنس اپرچونٹیز کا ذکر ہوتا ہے اس ملک کی یلو پیجز میں آپ کو بزنس کانٹیکٹس کا پتا چلتا ہے یلو پیجز میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس کاروبار کے لیے آپ کن لوگوں سے رابطہ کریں تو یہ جو یلو پیجز ہیں یہ آپ کو بڑی مدد دیتے ہیں کسی ملک کی بزنس انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس جدید جرنلزم کے زمانے میں ہائی ٹیک سورس ویب اور انٹرنیٹ کا موجود ہے اگر آپ کسی بھی سرچ انجن پہ جائیں اور آپ بزنس رپورٹر ہیں تو آپ اپنی فیلڈ کا ایڈریس لکھیں آپ کے سامنے وہ ویب پیجز کھل جائیں گے آپ اس بزنس کی ہسٹری مثلا آپ اگر گارمنٹس کی ہسٹری معلوم کرنا چاہیں آپ بزنس ٹیکنیکس معلوم کرنا چاہیں آپ بزنس جرنلزم کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو آپ کو نمبر آف پیجز نمبر آف ریکمینڈیڈ بکس ملیں گی تو اف یو وانٹ ٹو بی اے بزنس رپورٹر مسٹ گو ٹو دا بزنس پیجز آف این الیکٹرانک پیج لیپ ٹاپ کھولیں اپنا ڈیسک ٹاپ کھولیں کمپیوٹر کھولیں اور فارغ اوقات میں آپ ان کو پڑھیں آپ کو بڑے بڑے نئے نئے نکات ملیں گے جن سے آپ کو بڑی ہی منفرد اور بڑی ہی اہم خبریں بنانے میں مدد ملے گی بزنس کی خبریں کیسے بنتی ہیں ایوری باڈی نوز کہ خبر کے لیے آپ کو تلاش کرنی پڑتی ہے جستجو کرنی پڑتی ہے خبر کو ڈھونڈ کر لانا پڑتا ہے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ خبر آپ کو اچانک مل جاتی ہے لیکن جب آپ بیٹ رپورٹنگ پر ہیں اور خاص طور پر بزنس رپورٹنگ پر ہیں تو آپ ذرا تحقیق کیا کریں کتابیں پڑھا کریں رسائل پڑھا کریں اخبارات پڑھا کریں تو آپ کو اس سے کلوز ملیں گے اور خبریں بنانے کا جو ڈھب آپ نے جنرل رپورٹنگ میں سیکھا ہے وہی پرنسپل بزنس رپورٹنگ کو رپورٹ کرتے ہوئے بھی آپ کے سامنے آئے گا اور آپ نے اگر دنیا کے مختلف اخبارات کو اٹھا کر اگر اس کے بزنس پیج پڑھے ہوں تو آپ کو مختلف ماڈلس آف بزنس نیوز ملیں گے آپ کسی ایک ماڈل کو سامنے رکھ کے اپنا نیا ماڈل بھی تشکیل دے سکتے ہیں یا کئی ماڈل سے جو پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں آپ ان کو سامنے رکھیں تو آپ اپنا انداز ایک بزنس رپورٹنگ کا اختیار کر سکتے ہیں جس طرح اخبارات کے لیے بزنس رپورٹنگ ہوتی ہے ٹیلی ویژن کے لیے بزنس رپورٹنگ ہوتی ہے اسی طرح ٹیلی ویژن کا جو چینل ہوتا ہے وہ اپنے اپنے انداز میں بزنس کے بلٹنز نشر کرتا ہے اب تو پاکستان میں ایسے چینل موجود ہیں جو پورا دن 24 فور آور ڈیز اے ویک پورا سال بزنس کی خبریں دیتے ہیں سٹاک مارکیٹ کی خبریں دیتے ہیں بزنس ٹائکونس کے انٹرویوز کرتے ہیں ان کی ڈسکشن پروگرامز کرتے ہیں کوئی نئی آنے والی انوینشن کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کوئی کارے مارکیٹ کر رہا ہوتا ہے کوئی فوڈ مارکیٹ کر رہا ہوتا ہے کوئی اسٹاک ایکسچینج کی ڈیٹیل بتا رہا ہوتا ہے آپ اگر دیکھیں تو جو بزنس چینل ہیں ان کے باٹم میں ایک سٹرپ چل رہی ہوتی ہے جس میں سٹاک ایکسچینج کے شیئرز کی مالیت فورن اپ ڈیٹ ہوتی ہے انہوں نے سٹاک مارکیٹ سے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کو لنک کر دیتے ہیں اس طرح ایک بزنس ڈیسک ہوتا ہے ہر ٹیلیویژن چینل میں جو بزنس سے متعلق معلومات حاصل کرتا اور ان معلومات کی بنیاد پر وہ خبریں بناتا ہے اس کو ہم بزنس بلٹن کہتے ہیں جو بزنس چینل ہیں وہ تو چوبیس گھنٹے بزنس کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں لیکن جو دوسرے چینل ہیں ان کی خبروں میں ان کے نیوز بلٹنز میں بھی بزنس کا چنک ہوتا ہے کچھ ٹیلی ویژن چینلز اپنے چوبیس گھنٹے کی نشریات میں ایک بلٹن بزنس کا دیتے ہیں کچھ بلٹنس کے کچھ حصے کو جو خبروں کا جو سیاسی خبریں ملکی اور بین الاقوامی خبریں ہوتی ہیں اس کا ایک حصہ بزنس بولیٹن بنا دیتے ہیں اور یہ سارے بولیٹن جو ہیں جب بنائے جاتے ہیں تو کون لوگ بناتے ہیں بزنس نیوز بنانے کے لیے عمومی رپورٹرز شاز و نادر ہی استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیے بزنس رپورٹر ہی ڈیسک پہ سب سے اچھا کام کر سکتا ہے بزنس ایڈیٹر ہی سب سے اچھا کام کر سکتا ہے جس کو بزنس کے اتار چڑھاؤ کا پتا ہو اس کی ترجیح کا پتا ہو وہی لوگ بزنس رپورٹنگ اور ڈیسک پہ کام کر سکتے ہیں بزنس بلیٹن کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے پیش کیا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ عمل ہے ہم آپ کو پوری طرح سے سب چیزیں تو اس وقت نہیں دکھا سکتے لیکن آپ کے ذہن میں بزنس بلٹن کے کانسپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو چند منٹ کا ایک بزنس بلٹن دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بزنس کا نیوز ریڈر بزنس کا ایڈیٹر اور بزنس کا پرزینٹر کس نوعیت کی خبریں پیش کرتا ہے اگرچہ اس میں صرف چند ایک خبریں ہی موجود ہیں لیکن اگر آپ بزنس رپورٹنگ کی طرف ہیں تو آپ کو ان تمام فیلز کی خبریں بنا سکتے ہیں جن کا ذکر میں نے اب سے پہلے لیکچر میں کیا ہے تو آئے پہلے اس بلٹن کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیے تجارتی خبروں کے ساتھ میں ہوں میز زیدی عالمی منڈی میں گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران کندم کی قیمت میں کمی کا رجحان دیکھنے میں آیا امریکہ کی عالمی منڈی میں گزشتہ روز دسمبر کے سودے چھ, چھ ڈالر فی 25 کلو گرام میں طے پائے جبکہ اس سے پچھلے کاروباری ہفتے میں یہ سودے 7.2 دو ڈالر میں طے پائے تھے بین الاقوامی صاف مارکیٹ میں گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران بھی سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان برقرار رہا اور فی عنس سونے کی قیمت 1321 ڈالر کی نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی سونے کی قیمت میں اضافے کی بڑی وجہ دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی بتائی گئی ہے عالمی منڈی میں گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان دیکھنے میں آیا جس کی وجہ تیل کی طلب میں اضافہ بتائی گئی ہے تیل استعمال کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے ملک امریکہ میں تیل کے ذخائر میں تیزی سے کمی بھی تیل کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بنی ہے لندن کی عالمی منڈی میں گزشتہ روز برینٹ نوٹ سی کروڈ آئل بیاسی آشاریہ نو دو ڈالر فی بیرل میں ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا جبکہ اس سے پچھلے ہفتے برنٹ نوٹ سی کروڈ آئل انسی ڈالر فی بیرل میں ٹریڈ ہوا تھا کرنسی مارکیٹ میں گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران روپے کی قدر میں کمی کا رجحان دیکھنے میں آیا اور اس دوران روپے کی قدر میں 35 پیسے کی کمی ہوئی گزشتہ روز انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 86 روپے 15 پیسے میں ٹریڈ ہوا اسے سے پچھلے کاروباری ہفتے کے آخری روز ڈالر 85 روپے 80 پیسے میں ٹریڈ ہوا تھا تجارتی خبروں میں فی اتنا ہی آپ نے یہ بزنس بلٹن دیکھا آپ نے دیکھا کہ اس میں بزنس انوائرمنٹ کے حوالے سے خبر تھی اس میں خبر تھی کہ کیا کچھ ملک میں ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ سونے کا بھاؤ بھی بتایا گیا تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ سونا دنیا کی ایک ایسی دھات ہے جس کو قیمتی ترین دھاتوں میں شمار کیا جاتا ہے سونا پریسٹیج کی علامت بھی ہے خواتین کی زیبائش کی علامت بھی ہے اور مال خریدنے کے لیے بارٹر کا ایک سب سے بڑا اہم عنصر بھی ہے کرنسی سے بھی زیادہ سونے کی ویلیو ہوتی ہے سکے کی ویلیو ڈی ویلو ہو جاتی ہے لیکن جب سے دنیا بھر کے کاروبار چلنا شروع ہوئے ہیں یا لوگوں نے ایک سے دوسرے کاروبار میں لین دین شروع کیا ہے سونے کی اہمیت میں گریجولی اضافہ ہی ہوا ہے حسن و زیبائش کے لیے تو سونے کے زیورات بنائے ہی جاتے ہیں اس کی اہمیت گھریلو اعتبار سے یا سماجی اعتبار سے اپنی جگہ ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو سونے کے بھاؤ کہاں پہنچ گئے ہیں اب تک دنیا ڈالر سے بارٹر کرتی ہے ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سمجھا جاتا ہے یا پاؤنڈ کو لیکن اب ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں ڈالر اور پاؤنڈ کی جگہ سونے کو وہ حیثیت دے دی جائے جو بارٹر کی ضمانت ہو جو کرنسی کی بیس کی ضمانت ہو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سونے کے بھاؤ بڑھتے جا رہے ہیں یہ وقت بتائے گا کہ کیا مالیاتی نظام آتا ہے اور کس رنگ میں چیزیں آگے بڑھتی ہیں انہیں وجوہات کے پس منظر میں آپ اگر دیکھیں تو گولڈ ریٹس دنیا بھر کے بزنس بلیٹنس کا ایک انٹیگرل پارٹ بن گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بزنس رپورٹر کو ایسی ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے اور اب چونکہ گلوبل ویلج بن گیا ہے دنیا کے کسی ملک میں مالیاتی بحران آئے اس کے اثرات ہمسایا ملک پر پڑتے ہیں اور اگر بڑی بڑی مارکیٹیں سٹاک مارکیٹیں کریش ہوں یا بینکوں کو مالیاتی بحران کا سامنا ہو تو اس کے اثرات دوسرے بینکوں پر اور اسٹاک مارکیٹ پر آتے ہیں ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ خبر سنی ہوگی کہ دنیا کے بڑے ممتاز اور بڑے بڑے نامور بینک جن کا نام دنیا پر مالیاتی اور بینکنگ کی زمانت شمار ہوتا تھا وہ بینک کرپٹ ہو گئے اور ان کے مالکان نے دیوالیہ قرار دے کر اپنے آپ کو بچایا اور لوگوں کے اربوں اور لاکھوں روپے ڈوب گئے ہزار اور لکھوکھ ہار ڈالرز لوگوں کے ضائع گئے لیکن جب کوئی بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے تو انڈر سرٹن فسکل لاس یہ نقصان سب شیئر ہولڈرز کو برداشت کرنا پڑتا ہے چاہے وہ اس کے مالکان ہوں یا اس کے کھاتا دار ہوں یا اس کے ملازمین ہو تو انہیں بے روزگار ہونا پڑتا ہے تو مالیاتی بحران کے اثرات بہت فار ریچنگ ہوتے ہیں بہت دور تک ہوتے ہیں تو ان اثرات پر بھی انویسٹی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بزنس رپورٹنگ کا ایک اہم ترین انصر ہے اور آپ نے اگر اس چیز کا جائزہ لینا ہو تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کریں یا مالیاتی بورانوں پر لکھی جانے والی کتابیں پڑھیں یا ان لوگوں کو پڑھیں ملیں اور ان کے انٹرویوز کریں جنہوں نے بینکنگ سسٹم کو چلایا ہو بینکوں کے پرزیڈینٹ رہے ہوں یا ایسی جگہ پر بیٹھ کر شارٹ کالز کرتے ہوں جو پالیسی میکنگ یا ریگولیٹری باڈیز ہوں وہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں بزنس رپورٹرس کو در اصل دنیا بھر میں یہ مالیاتی بحران کس وجہ سے آیا اس مالیاتی بحران کے اثرات امریکہ پر کتنے ہوئے یورپ پر کتنے ہوئے ایشیا پر کتنے ہوئے افریقہ کی جو فسکل مارکیٹ ہے اس پر کتنے ہوئے ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور سینٹرل ایشیا پر اس مالیاتی بحران کے کیا اثرات ہوئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ ایل سی کھولتے ہیں آپ ضمانت دیتے ہیں کہ میں جو یہ مال منگواؤں گا اس کے عوض اتنی رقم ادا کی جائے گی اور بینک اس میں آپ کا گارنٹر بن جاتا ہے لیکن اگر سوچیے کہ بینک ہی دیوالیہ ہو گیا یا مالیاتی بحران کا شکار ہو گیا تو جس نے مال منگوایا جس نے پیسے بھیجے سب کو نقصان تقسیم کر کے اپنے حصے کا برداشت کرنا پڑے گا اور اس کے اثرات یقینی طور پر بڑے نمایاں ہوتے ہیں تو اس لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ بزنس رپورٹنگ کی فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ دنیا بھر میں آنے والے مالیاتی بحران کا تجزیہ کریں ان کی فائنڈنگز کو پڑھیں اس بحران کے زمانے میں جن لوگوں نے اس میں پارٹی کے طور پر شرکت کی جن کو فائدہ ہوا یا جن کو نقصان ہوا ان کے انٹرویوز کریں اور اگر آپ خود رسائی نہیں کر سکتے تو میں پھر کہوں گا کہ آپ انٹرنیٹ پر جائیں آپ ان کی کہانیاں پڑھیں آپ ان کے جو انلسز ہیں وہ پڑھیں اس سے آپ کا ذہن کھلے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ آج کا بزنس رپورٹر ایک شیل میں بند نہیں ہے وہ بزنس رپورٹر اس وقت تک بزنس رپورٹنگ نہیں کر سکتا جب تک اس کو بین الاقوامی مالیاتی نظام کی سمجھ نہ ہو اس کو آئی ایم ایف کے سٹائل آف انویٹمنٹ کا پتہ نہ ہو اس کو ورلڈ بینک کے اثرات کا پتہ نہ ہو اس کو یو این او کے رول کا پتہ نہ ہو اس کو قرضہ دینے کی مختلف ملکوں کی پالیسیوں کا پتہ نہ ہو اپنے ملک کے مسائل کا پتہ نہ ہو تو بزنس رپورٹنگ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اس فیلڈ کا کوئی پہلو مت چھوڑیں اگر آپ سلیکٹو ہوئے تو آپ شاید بزنس رپورٹر کا ٹائٹل تو لے سکتے ہیں لیکن آپ ایک ایسے بزنس رپورٹر نہیں بن سکتے کہ جس کا سامنا کرتے ہوئے بینک مالکان بھی گھبرائیں وزارت خزانہ کے افسران اور وزیر خزانہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے دو دفعہ سوچے کہ اگر میں نے اس کو صحیح انفارمیشن نہ دی یا اس کا صحیح جواب نہیں دیا تو یہ ریسرچ کر کے آیا ہے اور مجھے لاجواب کر دے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مختلف چینلز پر ہونے والے بزنس پروگرامز دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ بزنس ٹائکونس کو کس طرح وہ اینکر اور وہ رپورٹر کنفرنٹ کرتے ہیں جیسے مختلف دوسری بیٹس کے ریپورٹرز ایک سٹائل ہوتا ہے ایک ایکسلنس ہوتی ہے ایک خبر و گلوانے کی مہارت ہوتی ہے اس طرح بزنس رپورٹر اس مہارت کی منزل تب ہی حاصل کر سکتا ہے جب اس کے پاس علم کی ڈیپتھ ہوگی اور یہی ڈیپتھ اس کو منوائے گی کہ وہ ایک بزنس رپورٹر ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں آپ کو ایک اور بیٹ کے متعلق بھی بتایا جائے تجارتی صورتحال مالیاتی بحران اور بزنس رپورٹنگ میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہوتی ہے اس پر تو ہم نے گفتگو کی اب میں آپ کو ایک بالکل ڈفرینٹ بیٹ کی طرف لے جاتا ہوں جس کو ہم ویدر رپورٹنگ یا موسم کی خبریں کہتے ہیں موسم کی خبریں کیا ہوتی ہیں یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ گرو کر کے ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ گئی ہیں کہ یہ بھی ایک ایکسکلوسو بیٹ شمار ہونے لگ گئی ہے اگر آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوں تو پائلٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ کائنڈلی فاسٹن یور سیٹ بیلٹس کچھ دیر بعد ہم بادلوں میں سے گزریں گے یا کوئی تھنڈر اسٹرام ہے اس کے پاس سے گزریں گے یا ہم کسی ایئر پاکٹ کے قریب ہیں تو جہاز میں ٹربولینٹس آئیں گے جھٹکے آئیں گے آپ اپنی سیٹ بیلٹ باندھے رکھیے گا تو کچھ مسافر اس خبر سے خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن جو فریکوینٹ فلائرز ہیں وہ اس چیز کو روٹین سمجھتے ہیں لیکن اس اعلان کی وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ پائلٹ ابھی وہاں پہنچا نہیں ہوتا تو اس کو جو اس کے رابطے مواصلاتی سیارے کے ذریعے یا وائرلیس کے ذریعے یا کاکپٹ میں موجود کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے گراؤنڈ سے ہوتے ہیں جن کے پاس موسم کی لیٹسٹ اطلاعات ہوتی ہیں اور اب تو جہاز کے پائلٹ کے کاک پٹ میں بھی ایسے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں جو اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اتنے میل پر تیز ہوا ہے اتنے نوٹیکل میل کی ہوا چل رہی ہے آگے بادل ہیں بجلی چمک رہی ہے تو بہت سی انفارمیشن اس کو ملتی رہتی ہے جو گراؤنڈ فیلڈ اسٹاف بھی اس کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے اور وہ خود بھی بہت سی چیزیں ابزرب کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس موسم کی خبروں کی وجہ سے ہی پائلٹ جہاز کو ڈی روٹ بھی کرتے ہیں لیٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ مختلف ایئر روٹس کو تبدیل کر لیتے ہیں تو موسم کی خبریں آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے اس ڈیولپمنٹ میں بڑی سپورٹیو خبریں ہوتی ہیں موسم کی خبریں دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینل اس کے لیے اب ایکسکلوسو بلٹنز بھی کرتے ہیں اور باس چینل بلٹن کی بجائے اپنے میجر بلٹن میں موسم کا ایک اہم چنک شامل کر دیتے ہیں اور یہ جو چنک شامل کیا جاتا ہے اس کو موسم کی خبریں کہتے ہیں موسم کی خبریں کیا ہوتی ہیں ان کو کیسے پیش کیا جاتا ہے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک ریکارڈڈ بلیٹن دکھاتا ہوں اس کو دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا آپ نے یقیناً اس طرح کا بلٹن پہلے بھی دیکھا ہوگا لیکن اس کو ذرا دیکھیے اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو آئیے ہم موسم کی خبریں دیکھتے ہیں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں شافیہ ملک موسم کی تازہ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور گرم رہا گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت نواب شاہ تربت اور چور میں اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ سب سے کم درجہ حرارت ہومزہ میں تین ڈگری سینٹی گریڈ رہا اور اب دیکھتے ہیں آئندہ چوبیس گھنٹے کی صورتحال محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بہتر حصوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا تاہم گلگت برتستان اور کشمیر میں چند ایک مقامات پر ہلکی بارش کی توقع ہے اور اب دیکھتے ہیں آخر میں چند شہروں کے ریکارڈ درجہ حرارت اسلام آباد میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ لاہور میں پینتیس کراچی اڑتیس پشاور میں بیس کوئٹا میں سترہ مظفر آباد میں بھی تیس ڈگری کریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین یہ تھی اب تک کی موسم کی تازہ صورتحال آپ نے موسم کا بلٹن دیکھا آپ نے دیکھا کہ اس میں آپ کو موسم کے حوالے سے کئی نوعیت کی خبریں بتائی گئیں موسم کا حال بھی بتایا گیا درجہ حرارت بھی بتایا گیا بارش کا امکان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی گرمی کا بھی ذکر ہوا پولن کا بھی ذکر آ جاتا ہے ان خبروں میں ان خبروں میں اور بہت سی انٹرسٹنگ خبریں جو موسم سے متعلق ہیں آ جاتی ہیں تو دنیا کے جن ممالک سے متعلق چینل ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک سے متعلق خبریں زیادہ سے زیادہ شامل کریں جیسے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پاکستان کے موسمی حالات کے بارے میں تفصیل سے خبریں دیتے ہیں اور بین الاقوامی موسم کے بارے میں وہ ترجیحن کم خبریں دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے انٹرنیشنل چینل بھی ہیں جو دنیا بھر کی خبریں بڑے نمایاں طور پر دیتے ہیں کیونکہ ان کے سگنل دنیا بھر میں بیم کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں آباد لوگ کیونکہ ایک دوسرے سے ملک میں ٹریول کرتے ہیں تو وہ ان ملکوں کے موسمی حالات کو جانچنا چاہتے ہیں اگر وہ وہاں ٹریول کر رہے ہیں تو ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں گرمی ہے سردی ہے یا ان دنوں میں بارش کا امکان ہے اور اب تو صورت حال یہ بھی ہے اگر آپ کسی کی شادی کی تاریخ رکھ رہے ہیں تو محکمہ موسمیات سے آپ رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سال کے اس مہینے کے ان دنوں میں کیا بارش کا امکان ہے اسی حساب سے وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم شادی کی تقریب کھلی جگہ پر رکھیں گھر میں رکھیں یا کسی ہوٹل میں جا کر رکھیں تو موسم کی خبروں کی جو چند ایک خصوصیات ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں تو پہلی خصوصیت موسم کی خبر کی یہ ہے ویدر رپورٹنگ is comparatively easy and یعنی اگر دوسری بیٹس کے حوالے سے آپ ویدر رپورٹنگ کا جائزہ لیں یا تقابل کریں تو آپ کو ویدر رپورٹنگ قدرے آسان اور سادہ لگے گی کیونکہ اس میں آپ کو اس طرح کی تحقیق نہیں کرنی پڑتی ڈگ آؤٹ دا اسٹوری ان دیٹ سینس نہیں کرنی پڑتی چیزیں چھپا کر نہیں رکھی ہوئی ہوتی جو کچھ ہونا ہوتا ہے قدرتی نظام کے تابع ہونا ہوتا ہے اور موسم کی صورت حال دنیا کتنی بھی ترقی کر چکی ہو وہ آسانی سے نہیں بدل سکتی کیونکہ وہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ بارش نے کب آنا ہے دھوپ میں کتنی تیزی ہونی ہے پانی کا اتار چڑھاؤ کیا ہونا ہے یا باری اور برف باری کس طرح ہونی ہے میس سکیل پر دنیا کی کوئی بھی طاقت چاہے کتنی بڑی ہو گئی ہو نہ تو برف باری کر سکتی ہے نہ بارش لا سکتی ہے نہ دھوپ کو روک سکتی ہے اور نہ ہی آنے والے سیلاب کے آگے بند باندھ سکتی ہے تو یہ سارے قدرتی عوامل ہوتے ہیں اس لیے یہ حکانیت پر اور سچائی پر مبنی ایسی صورت حال ہوتی ہے اور سچ ہمیشہ سادہ اور کھری ہوتی ہے اس لیے موسم کی خبروں کی بیٹ کرنے والے کو اس انداز میں ایفٹ نہیں کرنی پڑتی جس انداز میں مین میڈ چیزوں سے یا انسانوں سے حقائق ڈھونڈ کر لانے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نو اوور سٹیٹمنٹ ان ویدر رپورٹنگ یعنی آپ کو کسی قسم کی فالتو انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں کوئی کومنٹس دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ یو آر ناٹ دی نیچر یو پارٹ نیچر یو ڈیوٹی باؤنڈ ٹو بو ان فرنٹ نیچر تو موسم کی جو صورت ہے وہ حقائق پر مبنی اور سادہ ہونی چاہیے مثلاً اگر آپ کو بتانا ہو کہ دھند ہوگی تو آپ جو ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں دوسری میں آپ کو اختصار سے وہ ٹرمینالوجیز بتا دیتا ہوں اس کی تفصیل آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں کہ سائیکلون کیا چیز ہے ڈیو شبنم پڑے گی کہ نہیں فوگ ہوگی کہ نہیں فراسٹ ہوگی کہ نہیں ہیز ہوگی کہ نہیں ہیومڈیٹی یا نمی ہوگی کہ نہیں ہیری کین یا طوفان آئے گا کے نہیں مانسون سیزن کی کیا صورتحال ہے اس کی ونڈ کیا ہوگی ٹارنیڈو آئے گا کہ نہیں یہ طوفان کی مختلف قسمیں ہیں جن کا ذکر موسم میں آتا ہے بارش کی صورتحال برف کی صورتحال دھوپ کی صورتحال طوفان آندھی ان سب چیزوں کا ذکر آپ موسم کی خبروں میں کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں موسم کیا رنگ اختیار کر سکتا ہے تو اس طرح موسم کی خبریں بڑی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہوتی ہیں انٹرسٹنگ اس بیٹ کے رپورٹرس ویدر رپورٹر کہلاتے ہیں اس طرح آج کے لیکچر میں ہم نے بزنس رپورٹنگ اور ویدر رپورٹنگ ان دونوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوسرے موضوعات پر بات کریں گے تو آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجئے آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو خدا حافظ